پمن کا نیا ارجولقا اور عہدہ قابل اکرام علماء کرام میرے محترم دینی بھائیوں اور پیارے بچوں ایک انسان کی نیکی اللہ کے نزدیک اس وقت تک کے قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ عمل میں دو چیزیں نہ ہو اگر یہ دو اوساب یہ دو صفات یہ دو شرطیں آدمی کی نیکی میں نہ ہوں تو چاہے وہ نیکی اتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو وہ نیکی اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہو اور نیکی کے لیے سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک قبول نہ ہو بعض اوقات ایک انسان حج کرتا ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے اور اتنی زیادہ مشقت اور اتنا سارا خرچ اس کے لیے کرتا ہے کتنی بدقسمتی ہوگی کہ ایک انسان اتنی محنت اتنا وقت اتنی تکلیف اٹھا کر ایک نیکی کرے اس پر اتنا زیادہ خرچ کرے لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی نیکی کو قبول نہ کرے وہ نیکی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بننے کی بجائے و بال بن جائے اور اس کی لیے ہلاکت کا ذریعہ بٹھے تو ایک انسان کے لیے نیکی کی قبولیت کے لیے دو شرطیں جب تک کہ یہ دو شرطیں پوری نہ ہوں اس کی نیکی قبول نہیں ہوتی نمبر ایک اس نیکی کے باہر میں اتباع سنت ہونا چاہیے اس عمل کا طریقہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو وہ نیکی قبول نہیں ہوگی یہ پہلی شرط ہے یہ ظاہر کی شرط ہے نمبر دو نیکی کے قبول ہونے کے لیے باطنی شرط کیا ہے دل کے لیے اندر کی شرط کیا ہے وہ نیکی خالص اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہو اس میں اخلاص سے نیت تو یہ دو شرطیں ہیں اگر یہ دو شرطیں پوری نہ ہو تو بڑی سے بڑی نیکی بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے چاہے پہاڑ جیسی نیکی ہو لیکن اللہ کے نزدیک وہ نیکی مردود ہے رد ہو جائے پہلی شرط کیا ہے اتباع ایسوس اور دوسری شرط ہے اخلاص نیز اگر امن میں اخلاص نہ ہو اللہ کے لیے عمل نہ کیا جائے بلکہ دکھاوے کے لیے ہو دنیا کا مال کمانے کے لیے ہو دنیا کی عزت کے لیے ہو شہرت کے لیے ہو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے ہو اگر نیکی اس غرض سے ہے اگر خالق کی بجائے مطلوب مطلوب ہے تو اللہ کے نزدیک وہ نیکی معتبر نہیں چاہے وہ کتنی بڑی نیکی پہ ہو اکثر ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں اور با اوقات نیکی کرتے کرتے وہ نیکی عبادت کی بجائے عادت بن جاتی ہے اور پھر اللہ کی بجائے بندوں کی طرف دھیان جاتا ہے اچھی تلاوت کی لوگوں کا دل جیتنے کے لیے لمبی نماز پڑھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حج گئے حاجی کا لقب لینے کے لیے دی غریبوں کا دل جیتنے کے لیے دنیا میں آدمی بڑی بڑی نیکیاں بعض اوقات کر لیتا ہے لوگوں کو جیتنے کے لیے لوگوں میں شہرت پانے کے لیے لوگوں میں بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام گھٹ جاتا ہے جب وہ ایسا ہو سکتا ہے لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ اپنی نیکیوں کو اگر وہ نیکی اللہ کے لیے نہیں ہے وہ نیکی رد ہو جائے گی اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عمل ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو رد کر دے گا لہذا جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی نیکیاں قیامت کے دن ضائع نہ ہوں اس پر اس کو ثواب ملے اس کو انعام ملے اس کو جنت ملے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو رد نہ کر دے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نیکیاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حدیث میں فرماتے ہیں یاقلسو اخلصوا کو اے لوگو اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو اقلیس لاسلم اس لیے کہ اللہ تعالی اعمال میں سے صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کی خالص اللہ کے لیے یہ بھی نہیں کہ اللہ بھی خوش ہو جائے بندے بھی خوش اکثر نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ کام میں نماز پڑھ رہا ہے تاکہ اللہ تعالی راضی ہو جائے بے نمازی کی موت نہ مرے نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے پڑھ رہا ہے اذان تل کر اللہ کے خوف سے مسجد میں آ رہا ہے لیکن دل میں یہ بھی ہے کہ لوگ اس کو بے نمازی نہ کہیں دل میں یہ بھی ہے کہ اس کی نماز دیکھ کر لوگ کہیں وہ نمازی تو اس نے اللہ کو بھی خوش کرنا چاہا اور بندوں کو بھی خوش کرنا چاہا اللہ کو یہ نہیں چاہیے تو اگر سب کا بندہ ہے تو سب کا بندہ بن اگر صرف ایک رب کا بندہ ہے تو پھر صرف ایک رب کا بندہ اپنی ساری عبادات اس کے لیے کر کسی اور کو خوش کرنے کا مقصد تیرا نہیں چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو لیکن اس ایک نیکی کو اگر خالص اللہ کے کی لیے کیا جائے تو وہ بہت بڑی نیکی ہو جاتی ہے وہ آسمان و زمین سے زیادہ قیمتی ہے وہ ایک نیکی جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کی گئی ہو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے اس سے قیمتی کچھ نہیں اس سے مشکل کچھ نہیں شیطان یہاں سے آتا ہے یہاں سے آتا ہے اور دل میں وہ سوچے ڈالتا ہے انسان کا دل اور اس کا دھیان اللہ سے ہٹا کے بندوں کی طرف کر دیتا ہے کیوں وہ چاہتا ہے کہ اس کی نیکی برباد ہو اور بعض اوقات آدمی دھوکے میں آ کر دوسروں کے لیے نیکی کرنے لگ جاتا ہے آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کی حفاظت کرے تاکہ اس کے اس کی نیکی کی حفاظت ہو سکے اور نیکی کی حفاظت یہ ہے کہ آدمی کوئی بھی نیکی کرے اپنے دل کو ایسے تیار کر لے کہ وہ نیکی اللہ کے کی سوا کسی اور کے لیے نہ کرے پمن کا نیر جو البا ربی ہی پلیاح جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید لگائے ہوئے ہیں جو اپنے رب سے مل کر ادر پانا چاہتا ہے اس کو چاہیے پلیہ وہ عمل کرے تو نیک عمل کرے وہ لو شرک بے عبادت اور احدہ اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے تو یہ اخلاص ہے اور اس کے بالمقابل ریا ہے ریا کیا ہے ریا یہ لفظ بنا ہے اور سے اور رعا کا مطلب آرمی زبان میں ہوتا ہے دیکھنا ریا دکھاوا کرنا ہے ایک انسان کوئی بھی نیک عمل اس لیے کرے کہ لوگ دیکھیں اور اس کی تعریف اصل چیز کیا مطلب ہوتی ہے تعریف دنیا کی عزت دنیا کا مقام دنیا کا فائدہ صرف دکھانا ریا نہیں اس لیے کہ ایک انسان دوسروں کو دکھا کر عمل کرتا ہے بعض اوقات اس لیے کہ لوگ دیکھ کر سیکھیں جیسے ایک استاد ہے بچوں کو قرآن پڑھ کے بتلائے ایسے پڑھا جاتا ہے اب یہ دکھاوا نہیں یہ تعلیم ایک آدمی صدقہ دیتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور وہ بھی صدقہ دیں یہ دکھاوا نہیں یہ لوگوں کے لیے ترغیب ہے لیکن ایک آدمی نیکی اس لیے کرے کہ لوگوں کے دل میں اس کی عزت بنے لوگ اس کو بہت ہی دیندار جانیں لوگ اس کا احترام کریں اس کی نیکی کی وجہ سے وہ دنیا کی عزت پانے کے لیے نیکی کرے اس نے عزت کے بدلے نیکی بیچی یہ تجارت ہے کہ اس نے لوگوں کی عزت کے لیے اپنی نیکی بیچی اب اس کا مقصود لوگ ہوئے اللہ نہیں اگر اللہ ہوتا تو صرف اللہ کے لیے کرتا لوگوں کی عزت لوگوں کی دلت اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ اپنی نماز میں ہے لوگ اس کی تعریف کرے نہ کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر واقعی اخلاص والا عمل ہے تو آدمی بندوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے لیکن آدمی حج کو جا رہا ہے اور حج سے لوٹنے کی بات کہے معلوم میں نے حج کیا اب چاہتا کیا ہے لوگ اس کے نام کے آگے کہیں کنا حاجی صاحب اس کو خوشی ہوگی اگر کوئی حاضی نہ کہے دکھ ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ حج کے عمل کے ذریعے سے اس کی عزت کی جائے کسی نیکی پر لوگوں سے عزت کی تمنا کرنا یہ دریا کاری ہے لوگوں کو اس لیے دکھانا لوگ اس کی تعریف کریں اور یہ روحانی گھٹیا پر ہے یہ انسان کے لیے بیماری یہ دیمک ہے جو ایک طرف تو اس کی نیکیوں کو برباد کرتی ہے دوسری طرف اس کے دل کو خراب کرتی ہے مومن کیسا ہوتا ہے مومن ایک اللہ کے لیے عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ چاہے بڑی نیکی کرے یا چھوٹی نیکی کرے وہ اللہ کے لیے کرتا کیوں؟ اس لیے کہ تمام نیکیوں کا حقدار تمام اعمال کا عبادات کا حقدار ایک اللہ ہے چاہے وہ سبحان اللہ کہے یا پورا قرآن پڑھے یا تراوی پڑھے یا تحجد پڑھے یا حج کو جائے یا صدقات کرے یا کسی غریب کا کچھ کام بنا دے وہ اس پر عزت نہیں چاہتا ہے وہ اس پر عہدہ نہیں چاہتا ہے وہ اس پر مال نہیں چاہتا ہے وہ دنیا کا کوئی فائدہ اس پر نہیں چاہتا ہے. دین کے کسی بھی عمل پر آغرت والے عمل پر دنیا کی کوئی چیز چاہنا یہ لیا ہے دکھانا اور کچھ پانا لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں اپنی سو اپنے اعمال کو خالص بناؤ اس کو خالص بناؤ صرف ایک اللہ کے لیے عمل کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے معلوم یہ ہوا کہ اخلاص کے بغیر عمل قبول ہی نہیں ہوتا ہے ایک آدمی ساٹھ سال تک ایک عمل کرتا رہے لیکن اگر وہ عمل اللہ کے لیے نہیں تھا اللہ تعالیٰ اس عمل کو بالکل بھی قبول نہیں کرے گا چاہے کتنا ہی بڑا عمل وہی قبول ہوگا جو صرف ایک اللہ کے خالص اللہ کی ملاوٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے یوسف ابن اسباب کہتے ہیں تخلیص ال اشد امن پسادی من طول اشتہار ایک انسان کا عمل کرنے والے کا اپنے عمل کو خالص کرنا نیت کو خالص کر کے عمل کرنا یہ بہت مشکل ہے عمل کرنے والوں کے لیے لمبے مظاہرے سے ایک آدمی کے لیے بہت مجاہرہ کرنا مشکل نہیں ہے مثال کے طور پر صبح سے لے کے شام تک آدمی بھوکا رہے روزے میں یہ آسان ہے آدمی تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن صبح سے لے کے شام تک روزے میں بھوکا رہنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اپنے روزے کو چھپانا اور صرف اللہ کے لیے کرنا فرض روزہ تو ویسے بھی چلی سبھی ہی رکھتے ہیں کسی دن آدمی نفل روزہ رکھ لے اور اس دن کی تکلیف اٹھائے یہ اتنی بڑی تکلیف نہیں ہے جتنا اپنے روزے کو نفر روزے کو چھپائے رکھ لیں کہ شام تک دنیا کے کسی بھی آدمی کو معلوم نہ پڑے کس کروں اور دل میں تاریخ کی چاہت دل کو اس سے بچائے رکھنا بہت مشکل کام ہے کسی کو معلوم ہو گیا پناہ تو آپ کا نقل روزہ ہے اب وہ آئے اچھا آپ نقل روزہ رکھتے ہو ہم سے تو فرض بھی نہیں ہوتا ہے بھائی آپ کتنے نیک انسان ہو کیا آپ فرض تو فرض آپ نقل روزہ رکھتے ہو دل میں اس کا انکار نہیں مجھ کو اس کی تعریف نہیں چاہیے کتنا مشکل ہے آپ بھی آنے دو تعریف آ رہی مفت میں آنے دو میں نے تھوڑی کہا تھا تعریف کرنے کے لیے اور اس تاریخ پر خوش ہونا آدمی کو اور تاریخ کی چاہت پیدا کرتا ہے لہذا ایک انسان کے لیے تاریخ کی چاہت سے بچنا یہ بہت مشکل ہے تاریخ کی چاہت سے بچنا بہت مشکل ہے ہاں عمل کی مشقت اتنی مشکل نہیں ہے لہذا ایک انسان کے لیے اخلاص ایک مشکل کام ہے آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس کو تیار کریں اس اپنے دل کو تیار کریں آئی دیکھتے ہیں کہ ریاکاری کی بیماری سے ہم کیسے بچے ہیں سب سے زیادہ اس بیماری میں وہ مبتلا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں ریاکار نہیں ہوں اس لیے کہ شیطان کا دھوکہ ہے کوئی آدمی اس سے بچ نہیں سکتا ہے بس اس بیماری سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش موت تک کرنی پڑتی ہے یہ ایسی بیماری جسے ایک آدمی کا ہے بھائی میں بہت سفر کرتا ہوں لیکن میرے کپڑوں پہ کبھی دھول نہیں لگتی ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے ایک آدمی سفر بھی کرے اور اس کے کپڑوں پہ تھوڑی بھی دھول نہ لگے نہیں ہوتا ہے تو دنیا میں ہم جیتے ہیں لوگوں کے درمیان رہتے ہیں تعریف اور مزمت یہ دونوں چیزیں ہوتی رہتی ہیں کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے کوئی برائی کرتا ہے اور ایک انسان کا نیکیاں کر کے اس کو تاریخ کا شوق نہ ہونا مشکل کام ہے ایک چھوٹا بچہ بھی اگر کچھ بھلا کام کرتا ہے اپنے باپ سے اپنے استاد سے کہتا ہے دیکھے میں نے ایسا کیا اس کے کی اندر شوق ہوتا ہے کہ کوئی اس کو سراہے یہ زندگی بھر ختم نہیں ہوتا ہے اس سے اپنے دل کو بچانا اور اس کو موڑنا اللہ کرنا یہ خلاص تاریخ کی چاہت سے آپ بچ سکتے نہیں ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بندوں کی بجائے اللہ کی تاریخ کی چاہت کریں اسی کا نام اخلاص ہے کہ ہم اللہ کی تاریخ کی چاہت کریں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تعریف کریں دنیا میں اللہ ہمارے عمل کو دیکھ کے سراہے اس لیے عمل کرنا اخلاص ہے اور اللہ کی بجائے بندوں کی طرف مڑنا یہ رہا کاری آئیے دیکھتے ہیں کیسے اخلاص پیدا کیا جائے اور کیسے ریاکاری کی بیماری سے بچا جائے نمبر ایک اپنے دل کی نگرانی کیونکہ ریا کہاں پیدا ہوتی ہے دکھاوے کی چار دل میں پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے عمل جب آدمی کرے تو اپنے دل پر دھیان دے کہ دل کس کی طرف مائل ہے اللہ کی طرف یا بندوق دل میں کس کی چاہت ہے رب العالمین کی یا عالمین بندوں کی یا بندوں کے مالک کی غلاموں کی یا رب کی کس کی چاہ دل کی نگرانی کریں اور اگر دل اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف جا رہا ہے موڑ کے اس کو صحیح کریں وہ ایک آدمی تانگا چلا رہا ہے اب اس کا گھوڑا جو ہے وہ غلط گلی میں گھس ہے غلط راستے پہ جا رہا ہے اگر وہ دھیان نہیں دے گا تو چلتا رہے گا چلا جائے گا گڑے میں بھی جا کے گر سکتا ہے کھائی میں جا کے گر سکتا ہے ٹانگے کے مالک کا کام یہ ہے کہ ہمیشہ لگام اپنے ہاتھ میں رکھے اور اگر دیکھے کہ گھوڑا دوسری طرف جا رہا ہے ٹانگے کو لے کر اس کو کھینچ کے صحیح ڈائریکشن میں لے جائے یہی کام ہر آدمی کو کرنا چاہیے دل دل آزاد ہوتا قلب کو قلب تقلب کی وجہ سے کہا جاتا ہے قلب کا مطلب اٹھنا پلٹنا اور دل کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کسی بھی حال میں پلٹتا رہتا ہے آدمی کا کام ہے کہ اپنے دل کا جائزہ لے اور اس کو غلط روپ پر جانے سے روکے رکھے تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی نیکی کریں اپنے دل پر بھی دھیان دیں صرف نیکی پر نہیں کی نیکی کر رہا ہے اس پر دھیان ہے لیکن اللہ کی طرف دھیان ہو اپنے دل کی طرف دھیان ہو کہ یہ اللہ چاہتا ہے یا بندوق کی تعریف اگر یہ دھیان نہیں ہوگا دل غلط راستے پر نکل جائے گا اس سلسلے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قال ہم دیکھ سکتے ہیں فرماتے ہیں راہم اللہ اللہ تعالی رحم کرے اس بندے پر کہ جب اس کے دل میں کوئی ارادہ اٹھتا ہے تو وہ رک جاتا ہے فَإِنَّ, فَإِنَّ أَحَدًا احد يَعْمَلُ یا مرحم اس سے کہ تم سے کوئی بھی نہیں جو بغیر نیت کے کوئی کام کر سکے کوئی بھی آدمی بغیر نیت کے کچھ کر سکتا ہے نہیں جب بھی کچھ کرتا ہے کچھ نہ کچھ مقصد اس کا ہوتا ہے فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ عَزَّ لیلہ مَضَى فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ فن کا ن انکان غیر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے کہ جب بھی کسی عمل کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو وہ اپنے آپ کو روک کے تھوڑی دیر دیکھے دل میں عمل کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے یہ جذبہ کس کے لیے ہے جیسے لوگ بیٹھے ہیں پچاس لوگ بیٹھے ہیں عام حالات میں تو قرآن نہیں پڑتا لیکن پچاس لوگ بیٹھے ہیں اور یہ اچھے سے تنویت سے قرآن پڑھ سکتا ہے تو کیا کیا پڑھنا شروع کیا یا شروع کیا کیوں لوگ دیکھیں کیا فیرت نہیں ہے کیا زبردست قاری ہے اور کیسا اللہ والا ہے ہم تو دنیا کی بات کر رہی ہے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے اور لوگ اس کے لیے چھپ ہو جائیں لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت ہو اس کے دل میں اگر یہ نیت ہے اور پڑھ کے بھی گناہ ہے جب بھی اس کے دل میں کسی عمل کا جذبہ پیدا ہو سوچے میں عمل کس کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں اللہ کے لیے یا لوگوں کی تعریف کے اگر اللہ کے لیے ہے تو عمل کر لیں اگر لوگوں کے لیے ہے تو رکے اپنے دل کو ریپیئر کرے پھر آگے بڑھے اپنے دل کی اصلاح کرے خالص اللہ کے لیے نیت کرے اور پھر عمل کریں یہ پہلا کام ہے تو جو آدمی اپنے اپنی سواری کی طرف دھیان نہ دے وہ سواری اس کو کھائے میں لے جا سکتی ہے اس کو چاہیے کہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے اور جب بھی عمل کرے ایک اللہ کے لیے عمل کرے کسی اور کے لیے نہیں میمون ابن مہوان اتابئی کہتے ہیں ان سریت مسل کریفنفن بن خاری جی کہتے ہیں کہ انسان کا ظاہر بہت اچھا ہو لیکن باطن دل میں نیت اس کی گندی ہو یہ ایسے ہے جیسے ایک بیت الخلاء ہوتا ہے جو باہر سے بہت خوبصورت ہو اور اندر اس کی گندگی ہو. بیت الخلاء آپ باہر سے کتنا ہی اس کو اچھا پینٹنگ کریں ایک دم خوبصورت بنا سب ایک دم اچھا لکھنے والا ہے ایک دم لائٹنگ اس میں ہے اور سب کچھ ہے کوئی آدمی اس کو گھر بناتا ہے اپنا نہیں یہ تو بیت الخلا ہے یہ گندا ہے اس میں بھلا کیسے رہ سکتے ہیں کیوں اندر باہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اندر گندگی اب بتائیے کوئی آدمی اس میں رہنا پسند نہیں کرتا ہے پھر ایک آدمی ظاہر اس کا کتنا ہی اچھا ہو اچھے کپڑے پہنا ہوا ہے اچھی داڑھی ہے سر پہ ٹوپی ہے کرتا پاجامہ ایک دم وا اور نماز پڑھ رہا ایک دم ظاہر سکون کے ساتھ ہاتھ بھی ایک دم صحیح جگہ پر ہاں سب چیزیں صحیح لیکن اس عمل کا ظاہر اچھا ہے لیکن اس آدمی کے دل میں کیا ہے لوگ تعریف کریں اندر گندگی ہیں. باہر ہے باہر کو خوبصورت ہے اندر اچھا دیکھے وہ اس بیت الخلا کی طرح ہے. اتنی گندی نثال اس کی وہ ایک بیت الخلا کی طرح ہے جو باہر سے تو بہت خوبصورت ہو لیکن اندر اندر نجاست اس کے ہے اس کے اندر نجاست ہے لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی بھی صلاح کرے اپنے دل کو بھی پاک کرے اللہ کی غیر، اللہ کے غیر کی چاہ سنا اس ہو اسی طرح سے میم ابن مہران کہتے ہیں ان اعمالکم رقم علی رسم سہاگ ال کہتے ہیں دیکھو ویسے بھی تم کو بہت کم عمل کرنے کا موقع ملتا ہے کتنے اعمال تم سے چھوٹ جاتے ہیں تمہارے امال تھوڑے ہیں آپ نے آج دیکھی چوبیس گھنٹے کی زندگی اس کو ملی ہے چوبیس گھنٹے میں کتنی نیکیاں کر پاتا ہے بہت بوری کتنا ذکر کرتا ہے کتنی تلاوت کتنی نمازیں کتنی صدقات امال بہت تھوڑے ہوتے ہیں دنیا کے لیے دن بھر نکل جاتا ہے جاب تجارت لینا دینا پیسہ لو باچی چائے پانی اس میں آدمی کا دن چلا جاتا ہے اس میں کتنے واقعی لفاو ہیں جو نیکی کے لیے جاتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کہتے ہیں اس لیے کہ تمہارے امال ویسے بھی تھوڑے ہیں تو ان تھوڑے امال کو ریا کاری سے برباد نہیں کرو کم سے کم ان تھوڑے سے امال کو اللہ کے لیے کرو. کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے آدمی کا کہ ایک آدمی ایک عمل کرے اور عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں چاہیے تجھ کو اللہ کے سوا اور چاہیے کیوں سوال یہ ہے کہ تجھ کو اللہ کے سوا اور کون چاہیے کیا اللہ تیرے لیے کافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے قرآن کریم میں الحی سموا ہو بکھا بناب اللہ سموا ہو بھی کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں تجھ کو اور کوئی چاہیے تیری نیکی سے کوئی اور چاہیے, چاہیے, چاہیے یہ بھی خوش ہو وہ بھی خوش ہو رشتے دار خوش ہو جائے دوست احباب خوش ہو جائے اجنبی خوش ہو جائے کبھی کبھی تو آدمی سب دیتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے جب تک دیکھ رہا ہے نہیں سب کا نہیں دیکھا کوئی دیکھے سراہے تب جا کے اس کا دل بھر کیا تیرے لیے اتنا کافی نہیں الم یا نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیوں نہ ہم اپنی نیکیوں کو اللہ کے لیے کریں تاکہ وہ دیکیا اللہ کے نزیر قابل قبول ہوں. اللہ کے سوا کوئی عذر نہیں دے سکتا اللہ کے سوا کوئی جہنم سے بچا نہیں سکتا اللہ کے سوا کوئی جنت میں ڈال نہیں سکتا ان بندوں کے لیے کیوں ہم نیکیا کریں جن کی اپنی آخرت خود خطرے میں ہے جنت میں جائے گی جانور میں معلوم نہیں فاطل ہے فاضر ہے نیک ہے اللہ کے نزدیک معلوم نہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم کیوں نیکی کریں جن کا انجام خود ہم کو معلوم نہیں اس اللہ کے لیے ہم کیوں نیکی نہ کریں جو سارے بندوں کا رب ہے نیکیا ہماری دیکھتا ہے اور وہ اجر دے گا کوئی اور نہیں دے سکتا جس سے اجر ملنا ہے اس کے لیے عمل کیوں لگ رہے تو اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی جب بھی کوئی عمل کرے دل کا جائزہ لے کہیں اللہ کے سوا کہیں اور تو اس کا روپ نہیں بھائی آپ کیا کرتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں آدمی اگر سفر میں ہے کیا کرتا ہے تو بھائی ادھر کمپس لاؤ آج تو موبائل میں بنا ہوا ہے کمپس لاؤ کیوں اس کے ذریعے سے کیا معلوم پڑے گا قبلہ کی کدھر ہے کیوں بھائی بھائی قبلے کی طرف اگر روک کے نماز نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی اچھا نماز سے پہلے کدھر دل ہونا چاہیے چہرہ کدھر ہونا چاہیے قبلے کی طرف اور عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کی طرف دل نہیں ہونا چاہیے جیسے قبلے کی طرف اگر آدمی کا رخ نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی اسی طرح سے جب تک کہ نیکی میں نماز ہو یا صدقہ ہو یا روزہ ہو یا کچھ بھی ہو جب تک کہ دل اللہ کی طرف نہ ہو نیکی قبول نہیں ہوتی ہے اس کی فکر کیا ہے اس کے لیے کون سا کمپس ہے اس کے لیے آدمی کو جائزہ لینا چاہیے عمل کرتے ہوئے کہ میرا دل اللہ کے سوا کسی اور کی چاہت نہ رکھے یہ بہت مشکل کام ہے اس کو کرنا چاہیے ہاں جب عادت ہو جائے انسان کو تو پھر وہ آسان ہو جاتا ہے لیکن یہ بہت مشکل کام ہے نمبر دو جب عمل کرتا ہوا آدمی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امل سے پہلے دل میں خیال آتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امل کے دوران شیطان آگے بھڑکا کے لے جاتا ہے وہ اخلاص کی گاڑی سے اتار کے ہم کو ریاتی گاڑی میں بٹھا دیتا ہے آدمی کھڑا ہوا مسجد میں دیکھا کوئی نہیں اللہ اکبر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا اب کوئی آدمی آ کے بیٹھ گیا بازو میں اب شروع میں تو اللہ کے لیے جل رہا تھا لیکن اب درمیان میں جا کے کیا ہوا کوئی آ گیا ہے اب پہلے تو جلدی جلدی پڑھ رہا تھا بچی بھی دو رگتے کیسی پڑھ رہا ہے آپ آہستہ سکون کیوں اگر میں نے جلدی جلدی پڑھی اس کے دل میں بات آئے گی کہ جلدی جلدی پڑھتا ہے تو اپنی کے اپنی صفائی کے طور پر سکون سے نماز پڑھے تو اس نے کس کے سامنے اس کو اللہ کا احساس نہیں تھا اس کو کس کا احساس ہے بندے کا تو اس نے وہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی شروع اللہ کے لیے کی تھی لیکن بیچ میں اللہ سے اپنے چہرے کو پھیر کر بندے کی طرف کر لیا اب وہ بندے کے لیے یہ جو عمل ہے یہ عمل برباد ہونے والا ہے لہذا دوسرا کام یہ ہے کہ جہاں عمل کے ابتدا میں اللہ کی طرف دھیان تھا عمل کے دوران بھی اپنے دل کا جائزہ لیتا رہے اور اپنے دل کو مسلسل اللہ کی طرف گھیرتا رہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وق اللہ و تق اللہ ان اللہ علی ممبا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو و تق اللہ ان نو علی ممبدہ سے سینوں میں جو کچھ بھی خیالات ہوتے ہیں جو بھی جذبات ہوتے ہیں جو بھی چاہتے ہوتی ہیں اللہ ان ساری چیزوں کو جانتا ہے تو کیا سمجھتا ہے چہرہ سب تبلے کی طرف کر کے کافی ہو گیا دل میں جو خیالات ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور ہمارے دل کا حال کیا ہے دماغ میں کھڑے ہیں اور دل تجارت میں ہے کبھی کبھی گھر پر ہے کبھی پکنک میں کبھی ہوئے ہوئے واقعات کبھی ہونے والے واقعات آدمی کا دن اس میں کھویا ہوا ہے کہ کل کتنا اچھا ہوا کل گنا چیز میں تھے پکنک پہ گئے تھے نماز میں وہ چل رہا ہے آگے کیا کرنا ہے پارٹی آنے والی ہے. ابھی اصل کے بعد مغرب کے بعد عشا کے بعد اور پارٹی سے بات کرنا ہے نماز میں وہی چل رہا چہرہ تو اللہ کی طرف ہے قبلے کی طرف ہے لیکن دل دل اللہ کی طرف نہیں ہے دل میں مخلوق چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتب اللہ اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ علی ممبدا کے سینوں میں جو کچھ بھی ہے خیالات جذبات عزائم ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ان سب سے اللہ تعالیٰ ان سب کا علم رکھو اللہ کو سراب مانتا ہے لہذا آدمی کے دل میں جب رہا کاری کے جذبات آئے مخلوق کی طرف دل راغب ہو فوراً احساس اس چیز کا ہو میرے دل کی یہ کیفیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے دل کی کیفیت مثال کے کی طور پر آسان مثال آپ کو دیتا ہوں سمجھ میں آئے گا ایک آدمی کسی بڑے ہال میں بیٹھا ڈاکٹر آنے والا ہے اس کے پاس اس کا نمبر آنے والا ہے لائن لگی ہوئی ہے اور وہاں پر مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں اب یہ آدمی اگر اس کو احساس ہو کہ سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی نگاہیں کہاں جاتی ہیں اگر وہ نہیں ہے تو آدمی عورتوں کو بھی دیکھے گا مردوں کو بھی دیکھے گا برائی عورتوں پہ نگاہ ڈالے گا لیکن جیسے اس کو معلوم ہو جائے اس کی نگاہ پڑ گئی سی سی ٹی وی پہ او oh, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ میرے رشتے داروں کو بھی دکھایا جا سکتا ہے میری بیوی کو بھی دکھایا جا سکتا ہے اگر اس کو معلوم پڑ جائے کہ تیری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ ریکارڈنگ تیری بیوی بھی دیکھ سکتی ہے کیا مجال ہے کہ اس کی نگاہ پرائی عورتوں پہ جائے کیوں اب اس کو احساس ہے کہ میری نگاہوں کا بھی حساب ہونے والا ہے جب انسان کو واقعی احساس ہو جائے کہ اس کی نگاہیں دوسرے بھی دیکھیں گے اس کی نگاہیں صحیح ہو جاتی ہیں جب انسان کو احساس ہو کہ اس کا دل اللہ تعالی دیکھ رہا ہے کہ تم میری بجائے بندوں کی طرف توجہ ہو ہے نیکی میرے لیے کرنے کی بجائے میرا ارب چاہنے کی بجائے تو بندوں کی طرف متوجہ ہو گیا تو اس کو بندوں کی تاریخ سے ہی اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا جب اس کو احساس ہو کہ اس وقت میرے دل میں اٹھنے والے ارادے اور جذبات اللہ کے سامنے اور اللہ اس وقت دیکھ رہا ہے آدمی کا دل صحیح ہو جائے گا لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کی حفاظت کرے اور ہمیشہ اس بات کا استہوار رکھے کہ اللہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ علیک و اموالوبکوم کو امام مسلم نے حدیث نقل ہے یا فرماتے ہیں اللہ تعالی تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا گورا ہے کالا ہے عرب ہے اجم ہے نہیں تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ پاڑ بھر کے سونا صدقہ کیا ہے یا کھجور کی کٹلی کا ٹکڑا دیا ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا دیا ہے سوٹے نہیں دیکھتا ہے شیخ ہے سید ہے پٹھان ہے،, ہے خان ہے کیا ہے نہیں کون ہے نہیں اور کتنی نیکی ہے مال کتنا ہے نہیں ولا سی ایم گرو گیلا لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ان میں اخلاص ہے یا نہیں اعمال کو دیکھتا ہے ان میں سنت ہے کہ نہیں ہے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دلوں میں اخلاص ہے یا نہیں اللہ کے لیے امل ہے یا نہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ یہ امن شریعت کے مطابق ہے یا نہیں اگر امن شریعت کے مطابق نہ ہو رد اگر دل میں اخلاص نہ ہو رد زیادہ آدمی کو چاہیے کہ وہ جب بھی عمل کرے اس وقت میں اس بات کا احساس دل میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میرے دل کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت میرے دل کو دیکھ رہا ہے میں کتنا دلیل ہو جاؤں گا کہ اللہ تو میرے دل کی دیکھ رہا ہے اور میں کہیں اور کت جاؤں اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے یہ دوسری چیز ہے نمبر تین آدمی انتخاب کرے نیکی کرتے وقت میں جب دل میں ریاکاری کا ارادہ ہے تو اس وقت میں وہ دو میں سے ایک کو چنی اگر میں نیکی لوگوں کے لیے کروں ہو ہے کہ لوگوں کی تعریف مجھ کو مل جائے کہ میں لمبی نماز پڑھوں صدقہ کروں لوگ کہیں سخی ہے نمازی ہے حج کے لیے جاؤں لوگ کہیں حاجی ہے عمرے کے لیے جاؤں کہیں عمری ہے نمازی ایسا لکاتی ایسا لکاتی ہے سبقاتی ہے زکاتی ہے تو لوگ جو ہیں میری نیکی پر میری تعریف کرے وہ کیا ہے لیکن پھر اللہ راضی نہیں مجھ کو یہ چیز ایک چیز کھو کے ایک چیز پانا ہے دو سے ایک آپشن یا تو کو یہ چل کہ اللہ راضی ہو جائے تو مل سکتا ہے لیکن اس کے لیے لوگوں کی تعریف ہونی پڑے گی چاہت تو چھوڑنا پڑے گا تو لوگوں کی تاریخ کی چاہت چھوڑ اللہ کی رضا ملے گی لیکن اگر لوگوں کی تاریخ چاہیے تو پھر اللہ کی رضا کو کھونا پڑے گا تیری مرضی آدمی اپنے سامنے ذہن میں بات رکھے کہ دیکھ یا تو اللہ کی رضامندی ملے گی یا لوگوں کی تاریخ لوگوں کی تعریف اچھے جھوٹے نیک بد جنتی جہنمی ایسے لوگ جن کا ابھی معاملہ لٹکا ہوا ہے ابھی معاملہ معلق ہے جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں ایسے لوگوں کی تاریخ لے کر کیا کرے گا مثال کے طور پر آپ دیکھیں ایک آدمی پاگل خانے میں جائے اور سب پاگل اس کی تاریخ آپ بہت اچھے انسان ہیں آپ بہت نیک ہو آپ ملک کے پرائم منسٹر ہو आप दुनिया के सबसे जबरदस्त इंसान आपसे अच्छा दुनिया में कोई वो आदमी क्या करे पागल हो इनकी तारीफ की क्या रहती अगर मुझको दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज से ऊपर का प्राइज दे दे तो कोई मतलब नहीं कि पागल है एक इंसान पागलों की डीवी डिग्री लोगों को बताएगा अगर मान लीजिए कि दुनिया के हॉस्पिटल में बड़े हॉस्पिटल में जाए दुनिया का सबसे बड़ा पागल था उसमें जाए और वो पागल अपने ऑटोग्राफ देकर कोई सर्टिफिकेट उसको दे पागलों का सर्टिफिकेट क्या वो आदमी अपने घर में लगाएगा उसको काम लगाओ लोग उसको पागल भी जमा करेंगे क्यों इसलिए कि सर्टिफिकेट किसका है पागलों का वो बताना भी किसी को पसंद नहीं करेगा लोगों ने जरा बताओ क्या है कुछ बड़ी चीज नहीं हो क्या है अरे बताओ तो सही आ, पागलों ने दिया था उसको पागलों ने आपको भाई پاگلوں نے مجھ کو दिया دیا آپ ہمارے بڑے آپ को کسی کو इसकी کیوں اس کی نگاہ میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے ان کی رائے کی اس کی نگاہ میں کوئی ویلو نہیں ہے پاگل کی رائے میں کوئی رائے ہوتی ہے اس کا اچھا کسی چیز کو بولنا کوئی مانا نہیں رکھتا ہے اس کا کسی چیز کو برا بولنا کوئی مانا نہیں رکھتا ہے ایک انسان کی نگاہ میں لوگوں کی رائے ایسی ہو جائے ان کا مجھ کو اچھا بولنا کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے کیوں کی کیا ہے؟ اللہ کا مجھ کو اچھا بولنا مطلب رکھتا ہے کہ ایک طرف اللہ مجھ کو اچھا کہے اور یہ لوگ مجھ کو اچھا کریں جو دیوانوں کی طرح دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں یہ دیوانیں بس ان پاگلوں میں ان میں فرق یہ ہے کہ وہ پاگل واقعی کچھ بھی نہیں سمجھ پاتے اچھا برا کیا ہے اور وہ ہی یہ بھی تو ہے نماز ضائع کرنے والا دکان کے لیے روزے ضائع کرنے والا ہاں کسی راحت اور آرام کے لیے یہ پاگل نہیں ہے یہ بھی تو پاگل ہے جو اپنی آغرت کو برباد کرے اپنی دنیا کے لیے وہ پاگل نہیں ہے وہ بھی تو پاگل ہے بس وہ پاگل خانے میں ہے یہ دنیا خانے میں ہے اس میں اس میں بہت بڑا فرق نہیں ہے بیچ میں بس ایک لکیر ہے وہ دنیا اعتبار سے پاگل پاگل ہے یہ دینی اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے پاگل ہے یہ بھی تو پاگل ہے جو اپنی دنیا کے لیے اپنی آکرت کو برباد کرے اس کو عقل مند آپ کہیں گے وہ بھی تو پاگل ہے تو کیا اس پاگل کی رائے کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کریں اس کی تعریف لینے کے لیے ہم اپنی نیکی داؤں پہ لگا دیں ایک ایک نیکی جو ہم کو جہنم سے بچا کے جنت پہ لے جا وہ ایک نیکی کتنی قیمتی ہے اگر اللہ کو پسند آ جائے اللہ اس پر ہماری مفرت کر سکتا ہے کیوں اللہ نہیں کر سکتا ہے ایک فواہشہ عورت اس نے ایک کتے کو پانی کھلایا رحم کھایا اس پر وہ کنویں کے اطراف گھوم رہا تھا اور کیچڑ میں اپنی زبان چلا رہا ہے اس عورت کو رحم آیا اس فواہشہ عورت نے اتنی بڑی گناہ گار فقاقار لیکن ہمدردی کے طور پر اس نے وہ عمل لے, نیک عمل کیا اللہ کو نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالی نے اس کی مفرت کر دی اللہ کو وہ ہے کہ یہ ایک نیکی ہو سکتی ہے آدمی سوچے یہ وہ نیکی ہو سکتی ہے جس سے میرا بیڑا پار ہو جائے یہ نیکی میں اس کے لیے کرتی کی کیوں برباد کروں سو معلوم نہیں آگے نیکی کا موقع آئے نہ آئے تو ایک آدمی جب ایک نیکی کرے وہ انتقاف کرے پاگلوں کی تعریف چاہیے یا اللہ کی تعریف چاہیے اب اگر اللہ کی تعریف چاہیے اللہ کی رضا چاہیے تو پھر اس کو اس کو دل سے نکالنا پڑے گا دل سے انکار کرنا پڑے گا نہیں چاہیے مجھ کو یہ مجھ کو دھیان بھی نہیں دینا لوگوں کی تعریف کی طرف تعریف کرے برائی کرے مجھ کو کوئی مطلب نہیں میرا دل اللہ کی طرف مجھ کو اللہ کی رضا چاہیے یہ آدمی اپنے دل کو سکھائے اپنے دل کو ٹرین کرے اپنے دل کو اس کی تربیت دے کہ وہ تاریخ کا انکار کرنا سیکھے تاریخ متاثر کرتی ہے لیکن آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تربیت دے کہ وہ متاثر نہ ہو پھر لوگ تعریف کریں تو بھی اس کا فرق نہیں پتا اللہ تعالی نے نیک بندوں کے بارے میں قرآن کریم میں بتلایا وہ کیسے ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا وہ یوت امون اقام علاب ہی مسکین و یتیم <وَأَسِيرًا> اللہ کے ایک بندے کون ہیں جو اللہ کی محبت کی بنیاد پر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں کس کو مسکین کو یتیم کو قیدیوں کو مسکین غریب لوگ جو کچھ دے نہیں سکتے یتیم جن کا کوئی پالن پوشن کرنے والا نہیں جن کی کوئی نگرانی کرنے والا نہیں اصیر قیدی جو اسلام کے دشمن قید میں پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے ایسے محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں لیکن ان کو کھانا کھلانے میں ان کی کلبی حالت کیا ہوگی اللہ نے ان کے دل کا حال بیان کیا ان کو جانوری جزا انولا وہ اپنے دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں انما ان کو جہ ہم تو بس تم کو اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں اللہ کے چہرے کی خاطر اللہ کے دیدار کی خاطر ہم تم کو کھلاتے ہیں لا نوری تم جزاء ولا والا ہم تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہتے دنیا میں کہ تم بدلے میں مار دو بدلے میں تم بھی ہم کو کھلاؤ نہیں ہم دنیا میں کوئی مادی نفع تم سے اس کے بدلے میں نہیں چاہتے والا شرا اور قولی نفع بھی نہیں چاہتے تعریف بھی نہیں چاہتے اتنا بھی نہیں چاہتے کہ تم ہم کو شکریہ دیں. ہم شکریہ بھی نہیں چاہتے تو ایک انسان کیا کہہ کریں ان دمانو کم لیولہ ہم اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں دل میں ان کے بول رہے نہیں ہو وہ دل میں ان ہم تو تم کو اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں ہم تم سے اس پر بدلا نہیں چاہتے تعریف بھی نہیں چاہتے تو اللہ کے نیک بندے اللہ کی رضا چاہتے ہیں دنیا میں لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں کرتے ایک آدمی جب لوگوں کی تعریف کے لیے عمل کرتا ہے کبھی تعریف ملتی کبھی نہیں بھی ملتی لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اس کا عجر ضائع ہو جاتا ہے اللہ کی رضا اس کو نہیں ملتی ہے جب بندہ کوئی نیکی لوگوں کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی نہیں کرتا لہٰذا تیسری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے دل سے سوال پوچھے نیکی کرتے وقت اس کو لوگوں کی تعریف چاہیے یہ اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ راضی ہو یہ بڑی چیز ہے اللہ فرماتا روان اکبر اللہ کی طرف سے رضوان اللہ کی رضا مندی اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑی چیز ہے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو اللہ راضی ہو جائے اس سے بہتر کچھ نہیں مل سکتا ہے تو تجھ کو ہو چاہیے یہ لوگوں کو راضی کرنا ہے لوگ آج راضی کرنا راض آپ نے بڑی دعوت کی لوگوں کے لیے تعریف کے لیے لوگ خوب جی بھر کے کھائیں دس پندرہ قسم کے کھانے رکھے آپ نے اور آئس کریم بھی رکھا ہے مٹھائیاں بھی رکھی آپ نے اور لوگوں کو بے دھڑک آزادی رکھی کھاؤ کھا کے تھوڑی دیر گھوم کے پھر کھانا چاہے پھر کھاؤ جتنا چاہے کھاؤ اور کیا مقصود ہے کھا کے لوگ کہیں ایسا سخی آدمی کیا زبردست آدمی ہے کیا واقعی لوگ تعریف کرتے ہیں لوگ اللہ کی نہیں کرتے آپ کی کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے لوگوں کو اس کے لیے ٹائم نہیں شکر کے لیے لوگ آپ کی تعریف کریں گے لوگ کھائیں گے پیئیں گے کیسا کریں گے تھوڑا سا کباب میں نمک کم تھا بریانی میں چاول تھوڑا سا جو ہے سکت تھا آئس کریم تھوڑی پتلی تھی لوگ کھائیں گے پیئیں گے ڈکار لیں گے اس کے بعد خوبی کی بجائے کیا کریں گے <تصف> ایسے تھوڑا پانی جو ہے پانی آئند وقت پہ وہ ایسا نہیں تھا جو برتنے والے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے کچھ نہ کچھ عید نکالیں گے کیوں انسان کی فطرت میں چیز ہے ایک آدمی کو آپ دیں وہ کہ فری میں میں کرتا ہوں پوری دیوار پینٹ کر دے آپ اور کچھ ایک ایسا ہوا یہ سب ٹھیک ہے آپ کہیں گے وہاں رہ گیا یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے پوری دیوار پینٹ کیا لیکن کہاں رہ گیا ادھر آدمی کا دھیان جاتا ہے انسان کے مزاج میں یہ چیز ہے اسی لیے اللہ انسان کو دیتا ہے کچھ اگر نہ دے تو انسان وہ نہیں دیکھتا کہ اللہ نے کیا دیا آدمی کیا دیکھتا ہے کیا نہیں دیا یہ انسان کا حال ہے جو اللہ کا شکر نہ کرے آپ کا کرے گا اس کے کی لیے کیوں کرے پاگل ہو دیوانے ہو ایسے کے لیے کیوں نہیں کہ کرتے ہو جو اللہ سے اتنا لے کے جتنا اللہ نے دیا آپ دے سکتے اس کو نہیں دے سکتے وہ اللہ ہے اتنا دے کے بھی وہ اللہ کی تعریف نہیں کرتا آپ کی کیا کرے گا جو اللہ کا نہیں ہوا آپ کا ہوگا کیوں اس کے کی لیے عمل کرتے ہو ایسے انسان کے لیے عمل کرتے ہو لہٰذا آدمی سوچے لوگوں کے لیے نہیں کرنا ہے مجھ کو یہ لوگ کسی کے کام نہیں آتے اللہ کے لیے عمل کرنا ہے جو قیامت کے دن میرے کام آئے گا جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا یوم یا المرء من اصی وہ امی ہی وہ ابھی وہی وہ بنی قیامت کے دن آدمی یوم یو فرمر امن عقی آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا ماں سے بھاگے گا باپ سے بھاگے گا بیوی سے بھاگے گا اولاد سے بھاگے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس کے لیے کیوں نہیں کروں اپنی نمازیں اس کے لیے ضائع کروں اپنے روزے اس کے لیے ضائع کروں میں اپنا عمل کروں تو اس کے لیے کروں جو واقعی اس عمل کا بدلہ دے سکتا ہے بھائی کسی آدمی سے اس کے بدلے کیا دے سکتے دے سکتا ہو نہیں دے گا ہو. لیکن وہی نماز اگر میں اللہ کے لیے پڑھوں اللہ اتنا دے گا کہ آدمی آدمی تصور نہیں کر سکتا تو یہ انسان کچھ دے بھی نہیں سکتا اس کے لیے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ عمل آدمی کرے کس کے لیے ایک اللہ کے لیے اسی طرح سے چوتھی چیز یہ ہے کہ ایک آدمی کے لیے مسئلہ کیا ہے جب نیکی کرتا ہے اور لوگ سامنے ہوتے ہیں اب دل تو دل آدمی کا دل مخلوق کی طرف جانا واجبی چیز ہے یہ آدمی صدقہ دے رہا ہے اور بھیڑ اس کو دیکھ رہی ہے تو دل ان کی طرف متوجہ نہ ہو ایسا تو نہیں ہوتا ہے لیکن آدمی کوئی بھی نیک عمل کرے اس میں وہ اپنے دل میں وہ غذائیں اور وہ اج لائے جو اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا ہے تو اس کا دھیان اس ان لوگوں سے ہٹ کر اس تعریف سے ہٹ کر اس اجر پر جائے گا جو اللہ کی طرف سے آپ اپنے ذہن کو خالی نہیں کر سکتے آپ اپنے ذہن کو بلینک نہیں کر سکتے ہاں لیکن اس کو غلط چیز سے ہٹا کے اس میں صحیح چیز بھر سکتے ہو لہذا جب آپ کوئی نیک عمل کریں تو اس نیک عمل سے پہلے اس پر جو اللہ کی طرف سے انعامات ہیں اجر کا وعدہ ہے آپ اس کو اپنے ذہن میں لائیں آپ کا ذہن لوگوں کی طرف جائے گا ہی آپ ایک بچہ ہے چھوٹا مثال کے طور پر وہ ایک چیز کے لیے رو رہا ہے آپ اس کو دوسری چیز جب دے دیتے ہیں اس کا دھیان اس میں لگ جاتا ہے ایک چیز ہے آپ گھر پہ ٹیسٹ کر کے اس کو دیکھو ایک پین بچے کے ہاتھ میں ہے اور آپ اس سے لیتے ہو تو وہ روتا ہے چھوٹا بچہ ہے آپ کیا کرو کوئی دوسری چیز آپ لو اور اس کو دو اور دیتے ہی وہ اس سے دو وہ اس میں کھو جاتا ہے اور اپنے آپ چھوڑ دیتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس سے کچھ ہٹانا ہے سوچ دینا پڑتا ہے لہذا اگر آپ کے ذہن میں مخلوق ہے آپ کے ذہن میں لوگوں کی تاریخ ہے آپ کے ذہن میں دنیا کا مقام اور عزت ہے اگر عمل کرتے وقت میں دھیان اس طرف جا رہا ہے آپ اپنے دھیان کو اس طرف کرو جو اللہ کی طرف سے مل اللہ کا اجر اگر ذہن میں ہو تو بندوں کی طرف دھیان نہیں جانتا ہے اس کو کہتے ہیں احتساب احتساب کیا ہے اللہ کے وعدوں پر نگاہ رکھے نہیں کی کرنا آدمی عمل کس لیے کرے اللہ کیا دے گا اللہ کیا دے گا تو آدمی کا دھیان اس پر ہو جو اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے اس کا دھیان اس سے ہٹ جائے گا جو لوگوں کی طرف سے ملنے والا ہے بڑی چیز اگر سامنے ہو تو آدمی چھوٹی چیز کے لیے عمل نہیں کرتا اور ہر ایک کو وہی ملے گا جو اس کی نیت جی. یعنی اور ہر ایک ویسا ثواب جو اس کی نیت جی. یعنی جیسی نیت ویسا ثواب مثال کے طور پر ایک انسان صدقہ دے اب صدقے میں وہ نیت یہ رکھے اللہ ری ہو یہ بھی نیت ہوئی اس میں یہ نیت رکھے کہ میں خلا غریب آدمی ہے اس کو صدقہ دوں گا اس کا تعاون ہو جائے گا وہ آدمی دیندار بھی بن جائے تاکہ ایک تعاون کے ذریعے سے اس کو میں دعوت دے سکوں آج میں اس کو آج دنیا میں مدد کر رہا ہوں یہ لے چاہے تو مال کے اعتبار سے ہو یا اس کو جاب لگانے کے اعتبار سے ہو یا کسی اعتبار سے ہو اس کو کپڑے دے دیے اس کو پیسہ دے دیا اس کو کچھ بھی دے دیا اپنے آن اس کو جواب دے دیا یہ تو احسان ہوا لیکن اب اس میں ایک اور نیت اس نے کی کیا کی کہ میں اگر اس پر احسان کرتا ہوں کل کو میں اس کو دین کی کوئی بات بتاؤں گا وہ مانے اس نیت سے اگر دینداری اس کے اندر پیدا ہو خیر کی طرف دعوت کا راستہ ہموار کرنے کے لیے اگر وہ اس کو, اس کو اس کا تعاون کر رہا ہے اس کا بھی ثواب اس ملے گا آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں آپ یہ نیت کر کے گھر سے نکلے جاؤں گا نماز پڑھ کے فوراً گھر پہ آؤں گا آپ نے نماز کی نیت کی آپ کو نماز کا ثواب ملے گا لیکن آپ گھر سے نکل رہے ہیں آپ نے نیت کی کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں نماز کے لیے جا رہا ہوں راستے میں کوئی مسلمان ملے گا اس کو سلام کروں گا راستے میں کوئی مسلمان ملے گا اس کو سلام کروں گا راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہوگی اس کو ہٹاؤں گا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو کسی کو راستہ معلوم نہیں ہوگا میں راستہ دکھاؤں گا مسجد میں جاؤں گا تو مسجد میں نبی کی سنت کے مطابق داخل ہوں گا سنت کے مطابق خارج ہوں گا مسجد میں جاؤں گا اگر نماز کے شروع ہونے میں وقت باقی ہو دو رقص صاحب ال مسجد پڑھوں گا پہلی تب میں شامل ہوں گا پہلی تب میں شامل ہو کے نماز پڑھوں گا اور اگر مسجد میں کوئی مسلمان ضرورت مند ہو مسجد کے باہر کوئی ضرورت مند ہو اس کا تعاون کروں گا اگر کوئی آدمی کوئی غلطی کرتا ہے اس کی صلاح کروں گا کسی کو کوئی صورت یاد کر رہا ہے یا سیکھ رہا ہے دین کا مسئلہ اگر معلوم کرنا ہو کچھ رہبری کی ضرورت ہو رہبری دوں گا اس نیت سے مسجد جا رہا ہے ممکن ہے اس میں سے ایک بھی کام کرنے کا موقع نہ ملے لیکن اس کو سواب ان تمام چیزوں کا ملے گا اس لیے کہ گھر سے اس نیت سے لکھا ہے وہ گھر پہ لوٹے گا واپس کئی نیکیوں کا سواب سمیٹ کے لوٹے گا وہ لکھن بری کی ماں ہر ایک کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی مومن کی نیت بہت قیمتی ہوتی ہے بار وبا ایک مومن اپنی نیت سے وہ ثواب کما لیتا ہے جو عمل سے نہیں کر پاتا ہے لہٰذا ایک آدمی اچھی نیت کرے اپنے ذہن کو اچھی نیتوں سے بھر دے تاکہ غلط نیت کے لیے جگہ نہ دے بھیا آپ ٹرین میں بس میں چڑھتے ہیں اب بس والے لٹک جاتے ہیں جب بھر جاتی بس دونوں کیا ہوتے ہیں جگہ نہیں بھائی نیچے والا بتا رہے آنے دو ہم کو کھڑے رہنے کے لیے جگہ نہیں تم کو کہاں سے جگہ ملے جب بس پوری بھر جاتی ہے ٹرین بھر جاتی ہے کسی کو اوپر چڑھنے کا موقع نہیں آپ اچھی نیتوں سے اپنے دل کو ایسا بھر دیں کہ غلط نیت بولے میں آنا چاہتی ہوں اندر تو اچھی نیت اس سے کیا کہے جگہ بالکل نہیں ہے دل میں جگہ غلط نیت کے لیے نہیں ہے کیوں دل کو اچھی نیتوں سے بھر چکا ہے اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے لہذا آدمی اپنے دل کو اچھی نیتوں سے بھرے تاکہ غلط نیت کی طرح اس کا دل نہ جائے خدے لکھنے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یوں کہا جاتا تھا کہ ایک انسان ایک بندہ خیر پر رہتا ہے کب تک جب تک کہ وہ بولے تو اللہ کے لیے بولے عمل کرے تو اللہ کے لیے عمل کرے ایک آدمی دن بھر میں اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرے ایک دن تو کر کے دیکھیں اگلے دن آسان ہوتا ہے کہ میں جو بھی بات زبان سے نکالوں گا وہ اللہ کے لیے ہوگی جو بھی قدم اٹھاؤں گا جو بھی عمل کروں گا وہ اللہ کے لیے ہوگا آج کے دن میں کوئی عمل ایسا نہیں کروں گا جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہوگا. زندگی بھر کے لیے نیت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائی آج کا دن نیند کھلی آپ کی خیر تو یہ ہے کہ وہ پجر کے وقت کھلے دس بجے نہ کھلے نیند کھلی آپ کی بجر کا وقت ہے آپ نے دل میں اسی وقت ارادہ کر دیا آج ایک دن میرے پاس ہے آج کا دن میں ایسا گزاروں گا کہ آج میں زبان سے جو بھی لفظ نکالوں گا اللہ کے حکموں کے مطابق وہ ہوگا اللہ کے لیے ہوگا اور جو بھی کام آج میں کروں گا وہ اللہ کے لیے ہوگا اللہ کے کی سوا کسی اور کے لیے نہیں یہ اگر آدمی کر سکتا ہے آپ سوچیے اس کے دل کی نورانیت کا حال کیا ہوتا ہے تبصیل اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں اس کا عمل اللہ کے سوا نہیں کسی کے لیے اس آدمی کی زندگی میں کتنا دور ہوگا اللہ اس کے ہم کو تو پہ خدا اسی کہتے ہیں بندہ خیر ہی پر ہوتا ہے جب تک کہ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اللہ کے لیے ہو اور جب تک اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی اللہ کے ہو تو وہ خیر پر رہتا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں نمبر پانچ اخلاق کے لیے اور ریا سے بچنے کے لیے پانچویں چیزیں ضروری ہے کہ آدمی کی نگاہ میں دنیا کی حقارت ہو اور آخرت کی تعلیم دو جگہیں ایک آج کی دوسری کل کی ایک تھوڑے دن کی دوسری ہمیشہ کی ایک گھٹیا دوسری آلہ دو زندگیاں ہیں ایک یہ دنیا کی اور ایک آخرت مرنے کے بعد ان دو زندگیوں میں انسان کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کی حقارت کیوں اس سے کہ اللہ نے بتایا دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں اور آخرت میں جنت اللہ کا دیدار اللہ کی رضا اس کی عظمت آدمی کے دل میں جب تک کہ ایک انسان آخرت کو دنیا پر ترجیح نہ دے تب تک وہ اللہ کے نزدیک مند شمار نہیں ہوتا ہے سب سے عقلمند آدمی عقل مندی کی شروعات کہاں سے ہوگی دینی ماحول وہ وہ مند نہیں ہے جو اپنا مال بکوا دے کسی بھی طرح سے وہ عقل مند نہیں ہے جو امتحان نے بہت اچھے مارکس لے لے وہ عقل مند نہیں ہے جو بات کر کے نہ تو ہاں اور ہاں تو نہ کر دے جو رشتہ جوڑے تو جہاں جوڑے تو جڑ ہی جائے وہ عقل مند نہیں ہے اصل اقل من کون ہے اصل اقل من وہ ہے کہ جس کی نگاہ میں آخرت بہتر ہو دنیا گھٹیا ہو اور جس کی زندگی میں جب بھی دونوں میں سے چننے کا موقع آئے وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو کھونے کے لیے تیار ہو یہ آدمی عقل مند یہ آدمی سمجھدار ہے اصل عقل مندی یہ ہے اللہ تعالی کو کریم میں فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ <وَلَعِذًا> یہ دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے کھیل تماشے کھیل تماشے سوائے دنیا کی زندگی کیا ہے وَإِنَّ الدَّارَ اور اصل زندگی تو واقعی آخرت کی زندگی ہے کاش کہ انہیں معلوم ہو جاتا کاش کہ واقعی سمجھتے کاش کہ انہیں احساس ہوتا اس چیز کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں اصل زندگی آخرت کی ہے لہوکھان بھی آئے لہوان کاش ان بات کا احساس ہو جاتا ہے کاش انہیں اس بات کو سمجھتے تو اللہ تعالی نے بتلایا کہ دنیا اور آخرت میں دنیا کی زندگی کوچ نہیں ہے اصل زندگی کون سی ہے آخرت کی متعارف میں عبد اللہ تابئی ہیں کہتے ہیں دنیا امل سب سے گھٹیا بات یہ ہے سب سے گھٹیا بات یہ ہے کہ ایک انسان ایک انسان آخرت کے عمل کے ذریعے سے دنیا کی چاہت آخرت کے عمل کے ذریعے سے دنیا کمانے کی کوشش کریں یہ سب سے گھٹیا چیز ہے اس کی ایک مثال دیکھیے بشیر ابن سوال کہتے ہیں دخل ابن محریض ابن محریض تاب صاحبہ تابع کہتے ہیں دخل ابن محریث وہ ایک بازار میں ابن محریض گئے دکان میں گئے اور ان کے پاس اس زمانے میں جو چلتا ہے سکا وہ سکا تھا کہتے ہیں کہ وہ سکا وہ پیسہ لے کر دکاندار دکان سے ایک آدمی نے کہا, حالا ابن فأحسن کہا دیکھو یہ کہ جو تمہاری دکان میں آئے ہیں نا یہ حضرات یہ ابن محیریز ہیں ان سے اچھی ڈیل کرنا سستے میں دینا اچھا مال دینا ان کی رعایت کرنا تو یہ نیک انسان ہیں لہذا ان سے اچھا سودا کرنا فغل و ام ماہریز و خرچ یہ سننا تھا کہ ابن محیریز بہت غصے میں آئے ہیں اور بغیر کچھ خریدے دکان سے نکلتے اور کی زبان پر الفاظ تھے کہہ رہے تھے نوا دشتری بھی اموالنا لسنا دستری بھی کہا کہ ہم بالکل مجھ کو نہیں چاہیے ہم اپنے مالوں سے چیز خریدتے ہیں اپنے دین سے بھی کیا ہم دیندار ہیں اس لیے ہم سے اچھا سودا کرو تو ہمارے دین کی وجہ سے دنیا کی سہولت پیدا ہو ہم پسند نہیں کرتے ہم جو بھی خریدتے اپنے مال سے خریدتے ہیں اپنے دین سے نہیں خریدتے کہ اپنی دینداری کا روپ لوگوں پر ڈال کر ان سے بزنس اور ڈیلنگ ہماری اچھی کریں ہاں ہم وہ ہم کو سستے میں دے اچھا مال دے اچھا معاملہ کرے کیوں اس لیے کہ ہمارا دین وہ دیکھے دین کی وجہ سے ہم دنیا کا فائدہ حاصل کریں ہم نہیں کرتے اتنے اخلاص والے لوگ تھے کہ ہمارے دین کی وجہ سے ہماری تجارت آسان ہو یہ بھی ہم نہیں چاہتے انشکری بھی ہم لسنا نشتری لس بھی ہم جو کچھ خریدتے ہیں اپنے مال سے خریدتے ہیں اپنے دین سے بھی خریدتے ہیں تو ایک انسان کے اندر دنیا کی حقارت سے آخرت کی آزمت وہ آخرت کو اونچی نگاہ سے دیکھے کہ جنت بہت آرا ہے اللہ کا اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے اور اللہ نے جو دینے کا وعدہ کیا ہے وہ بہت قیمتی ہے اور اس کے مقابلے میں دنیا کی عزت دنیا کا مال دنیا کا عہدہ گھٹیا ہے میں اس آئلہ کو کھو کر گھٹیا کو کیوں قبول کروں میں اس آئلہ کو دے کر دنیا کو گھٹیا لے لوں دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی سے کہے کہ دیکھو بھائی آج چاہیے تو میں آپ کو سو روپیہ دے دوں گا اور اگر یہ چیز اگر آپ کل خریدو مجھ سے کھلا چیز اگر آپ کل اگر مجھ کو دیتے ہو کل اس کے بدلے میں میں آپ کو بیس لال دوں اگر ایک آدمی کسی سے وعدہ کرے آدمی کیا چنتا ہے دنیا میں دیندار بھی ہوگا تو یہی چنتا ہے ایک آدمی اگر کل کے لیے وعدہ کرے کہ کل خریدو گے تو اتنا ملے گا وہ کیا چنتا ہے کل وعدہ زیادہ تو ایک انسان کو وعدہ اگر کل کا ہو لیکن زیادہ بڑی چیز ملنے والی ہو बाप अगर अपने बेटे से कहे देख बेटा अगर आज चाहिए तो इतना ले ले मैं दे रहा हूं इतना मिलेगा कल अगर तू रुकता है कल तक तो मैं इतनी बड़ी चीज देने के लिए तैयार हूं आज तुझको छोटी सी मैं बाइसिकल दिला दूंगा कल चाहिए तो उसको मैं मर्सिडीज कार देता हूं रुकने के लिए तैयार है बेटा क्या चुनेगा मैं चीज चुनेगा लिहाजा اللہ رب العالمین نے جو وعدے کیے ہیں کل وہ زیادہ قیمتی ہے اور آج دنیا میں کچھ عزت مال دولت جو بھی ملتا ہے یہ گٹیا ہے یہ چھوٹی چیز ہے لیکن آدمی کی عقل ماری جاتی ہے وہ جلدی ملنے والی چیز کو لینا پسند کرتا ہے چاہے گٹیائی کیوں آدمی کو چاہیے کہ تھوڑا سبر کرے کل تک کے لیے رکے تاکہ اعلیٰ چیز اللہ کے پاس ہے وہ ملے آنا چیز اس کو ملے آخری چیز کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا میں بھی سبق ہو چکا ہے چھٹی چیز یہ ہے کہ ایک انسان ریاکاری کا علاج کرنے کے لیے اس بات کو یاد رکھے کہ اگر میرے اس عمل میں ذرا سی بھی ریاکاری کاری آ گئی تو یہ عمل برباد ہو جائے گا اللہ اس کو بالکل قبول نہیں کرے گا یہ عمل ضائع ہو جائے گا دودھ میں لیموں کے قطرے آپ برداشت کرتے نہیں <coughs> ایک پانی ہے پاک اس میں اگر بچہ پیشاب کر دے تو آپ قبول کرتے اسے وزو کریں گے پیئیں گے اس کو منہ دھوئیں گے پاؤں دھوئیں گے نہیں پاؤں بھی نہیں دھوئیں گے اس سے کیوں پیشاب کے قطرے اس سے اللہ تعالی وہ نیکی قبول نہیں کرتا ہے جس میں بندے کی بھی چاہت ہوتی اللہ بھی کچھ بندے بھی گوشت نہیں صرف اللہ کی چاہت اس میں ہونا چاہیے صرف اللہ کو راضی کرنے کی چاہت ہونا چاہیے تب اللہ اس نے کو قبول کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ تعالی انا اغن الشرکاء یعنی شرک من عمل عملن اشرک فیہما یغیری ترکو و شرکو میں سارے شرکوں میں سب سے غنیم ہوں میرے ساتھ اگر تم پارٹنر بناؤ گے میں اپنا حصہ نہیں لوں گا میں سب انہیں کے لیے چھوڑ دوں گا ان اگن شرخا اگن شرخا یعنی شرک من امل امل اشرکی جو کوئی انسان ایسا عمل کرے کہ میرے ساتھ اس میں کسی اور کو بھی شریک کر لے میں بھی خوش اور دوسرا بھی خوش کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے ہو اور شرکا ہو میں اس کو اور اس کی شرک کو چھوڑ دیتا ہوں مجھ کو عمل نہیں چاہیے لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے اگر خالص عمل نہ ہو اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہی چھوڑ دیتا ہے یہ نہیں کہ میرا حصہ مجھ کو دو اس کا حصہ اس کو دو نہیں میرا بھی حصہ میں اس کو قبول ہی نہیں کرتا تو معلوم یہ ہوا کہ جو عمل خالص اللہ کے لیے نہ ہو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے لہذا آدمی ڈرے اس بات سے کہ اگر میرے عمل میں دکھاوا آ گیا لوگوں کی عزت کی چاہ آ گئی دنیا کی چاہ آ گئی اگر یہ عمل خالص اللہ کے لیے نہیں رہا اللہ تعالی اس عمل کو رد کر دے گا قبول نہیں کرے گا اتنی محنت سے کیا ہوا عمل قیامت کے دن رد ہو جائے اور ایک انسان جنت میں جانے سے رہ جائے کتنی بڑی نادانی اور کتنا بڑا نقصان ہے دنیا میں آدمی کوئی مال کمپنی کی طرف سے آرڈر آ جائے اور آدمی مال بنا کے کمپنی بھیجے اور کمپنی ریجیکٹ کر دے کتنا خراب لگتا ہے اتنی محنت سے مہینوں کی محنت لگا کے میں نے پورا مال تیار کیا گاڑی میں بھر کے بھیجا اور کمپنی نے کہا ہمارے حساب سے مال نہیں ہے دیکھو ڈائمینشن غلط ہے اس کے ریجیکٹ کتنا بڑا نقصان ہے مال تو مال محنت بھی گئی قیامت کے دن کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ تیری نیکی ریجیکٹ، تیرا آج ریجیکٹ تیری نماز ریجیکٹ تیرا روزہ ریجیکٹ کیوں یہ عمل میرے لیے نہیں تھا میرے لیے کرتا تو میں دیتا یہ تو کسی اور کی نہیں تھا جا اسے لے کیا اس خال کا ہر ہر نیکی میں آدمی سوچے ریجیکٹ کروانا ہے واقعی ایسا سوچے آدمی یہ نیکی کسی اور کے لیے کر رہا ہے اس کو ریجیکٹ کروانا ہے کہ نہیں نہیں اللہ کے لئے کر ریجیکٹ کروانا ہے کسی کے لیے بھی کر دوسروں کے لیے کر دکھاوے کے لیے کر ریجیکٹ کروانا ہے تو اگر ریجیکٹ نہیں کروانا ہے اگر چاہتا ہے کہ قبول ہو جنت ملے عزت ملے کامیابی ملے اللہ کے لیے کر آدمی ہمیشہ اپنی نیکیوں میں اپنے آپ سے پوچھا تو اس کو یہ نیکی ریجیکٹ کروانا ہے یا قبول کروانا ہے یا رد اگر قبول کروانا ہے تو اللہ کے لیے کر رد کروانا ہے کسی کے لیے تو یہ, یہ اخلاص ہے کہ ایک آدمی اپنی نیکی کس کے لیے کرے ایک اللہ کے لئے ہر ہاں نیکی میں آدمی اپنے آپ سے پوچھے کیا تو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ نیکی رد ہو جائے اور تو اللہ کے ہاں دلیل ہو اگر نہیں چاہتا ہے تو اس نیکی کو اللہ کے لیے کر اپنے دل کو لیا سے دکھاوے کے جذبات سے پاک کر اور صرف ایک اللہ کے لیے عمل کر وہ رو اللہ لیا ابد اللہ مغل سین <الدِّين> انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا بس کہ وہ اللہ کی عبادت کرے لیا ابود اللہ مغل سین <الدِّين> اپنے عمل کو اپنی عبادت کو اپنی نیکیوں کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنا اس کا نام اخلاص ہے اللہ ہی کی عبادت کرنا لیکن اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنا یہ اخلاص اگر اخلاص ہے تو نیکی قبول ہوگی اگر اخلاص نہیں ہے تو چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ کو کوئی قیمت نہیں اللہ تعالی بڑی سے بڑی نیکی کو بھی رد کر دے گا لہذا ہم تو چاہیے کہ ہم چاہے حج کریں چاہے جانور قربان کریں چاہے ہم صدقات کریں چاہے ہم نماز پڑھیں چاہے قرآن پڑھیں چاہے دین کی خدمت کریں ہم ہر کام کس کے لیے کریں خالص ہاں اور ایک کام میں دو کام کرنے کی کوشش نہ کریں اللہ بھی اور بندہ بھی نہیں ہوتا ہے آپ نے حدیث سنی کہ جب اللہ اور دوسرے کے لیے عمل ہو اللہ اپنا حصہ چھوڑ دیتا ہے حصہ بھی اللہ کو نہیں چلتا ہے پورا اللہ ہو جاتی ہے تو عمل کر پورا عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے نے کے عمل میں اللہ بھی چاہیے اور بندہ بھی چاہیے نہیں اللہ ایسا عمل قبول نہیں کرتا تو قیامت کے دن تو سمجھ رہا ہوگا کہ میری نیکی قبول ہوگی اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں چاہیے مجھ کو جس کے لیے کیا تھا اسی سے لے لے کوئی دے سکتا ہے آگر نیکی کا لیاز اپنی نیکیوں میں اخلاص پیدا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق قدا فرمائیں اور یا کاری سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی دینی مجائز میں باہر آنے کی توفیق ددہ فرمائیں آپ پہلے اینو